نہیں اللهم السلام على ال جوامع لله قدمن النبي وعلى اله وصحبه يا سيدنا ومكيمات من نور الله الله الله اللهم مسلمان بر السلام عليك حمد الصباح گرو دمبیا تمام آج رانا محب بانا ہے بار گاہر بلال بندہ نا شیف کے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو ماحول اور نو سو شاطان دتنیا تو اپنی دانی پناہ کا فرماو ر گرامی منڈی فیض آباد کی اس ملکی جامع مسجد کے اندر اس جلسے دا اہتمام کرنے والے جناب محترم محمد اللہ دتہ صاحب حاجی محمد برکر صاحب اور ذوالفکار صاحب دیگر معامنین حضرات حاجی محمد یوسف صاحب اس طرح کے دوست آباد میں اس جلسے منعقد کیا اللہ جلا شان ہو سدکا محبوب دو جہاں سلالم اس آجامہ خدمت نی بارگاہ درد شرف قبول پا فرماوے اور جتنے حاضرین نے حضور دے کے آکبت سونی فرماوے اور تمام امت مسلمہ کے حال رحم و کرم فرما دے دو گرامی اشتہار دلسے عنگان موزو جناب نے دیکھا دور حاضر کے فتنوں کے اسباب موزود انتہائی اہم نے میں اج تو کئی سال پہلے موضوعات کے بڑے مفصل خطابات کر چکے ہیں وا ملک کے پیل عرض کے اندر وہ کیسٹر کی شکل مارفول چلتے ہیں پہ اور الحمدللہ جو حقیقت و حال ہے سی اللہ حج اللہ شان رو نے خاجدان چشت اور غوث پاک میرا سب کا اسی طرح ہی بیان توفیق عطا فرمائی میں جناب کے سانو قرآن دس اس میں بیان بھی اور جناب کے ذوق واسطے <coughs> <coughs> یہ جی. چاشنی والی تقریر اور گفتگو بھی کہ جس نان اپنے دین کے چلنے کا جذبہ ہوئے پیدا ہونا توفیقی اللہ بلا ہلالیم جو خطا ہو گئی غلطی ہو گئی وہ میرے نفس دی طرف ہونی اور جو صحیح اور درست بات نکلے گی وہ میرے مولا کی طرف ہونے نگرانی قرآن رب کا قدیم کلام ری دنیا تو ایک پاس ہے اس قرآن میں وہ حالات نہیں چھڑے جڑے جنت دودف میں جان تو بعد ہونے محیط اس کلام مجید میں اللہ تعالی نے جدو اپنے پاک محبوب سرکار کو پورا فرما سبحان اللہ ہے, اللہ ہے اللہ اول تو آخر تک قرآن پورا ہو گیا ہے اس وقت رب کے پاپ محبوب ناری تعینات ذرے ذرے کا ذر ذر علم عطا ہو گیا ہے, سبحان اللہ اللہ اللہ ہے اللہ اس قرآن مجید واسطے نام یہ مت سمجھنا کہ قرآن حکیم تو کسی دور کی کسی زمانے کی رہنمائی نہیں ملے گی نہ لوگوں کی اقل کاسر ہو سکتی اکل کتا ہو سکتی سمجھ کمی ہو سکتی ہے کلام مجیب کسی دور دے بارے <تصفح> بیان کی کمی نہیں ہو سکتی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 جڑے <queda> وہ اگر سمجھاے گا تو گل سمجھ آئے <آه28> گی نا تو وہ صرف سمجھا ہو دل نو جڑے کامل پر روزگار بندے دن قرآن کوئی سمجھ نہیں دیا ایوا سے ڈانگا مارتے رف سمجھ آران آدل بت راہ دسنا گل سمجھ دسیا تو سب نے یہ رب سونے راہ دسیا پر وکھاؤں گا کسی قسم دسیا سارے کافر ہر کس نے دس دوں کہ راہ چنگا کہ یہ مباح تباہی دے یہ تو آبادی کا جی یہ بچن کا جی یہ ہلاکت کا جے, جے, جے, جے, جے راہ سارے دس دیکن <تصفح> اس رات نے راہ ونا جا اے جی یہ صرف اپنے خاص بندے کرتا ہے دعا منگو اللہ تعالیٰ سانو ان کی ہدایت فرماوے آمین کہ آمین دا, دا صحیح رستہ نلنا جائے میں اس موضوع واسطے یعنی قرآن مجید ایسی آیت پڑھی جس بالکل اللہ تعالی نے موٹے جلفا چنا فتنیا سبب بیان فرما سورہ انفال انفال سورت آخری آزاد تقریباً بن نے اللہ تبارک تالب فرما باب مطلب بنتا کا فر آپس دوست نے مدد بھی ایک دو گے تو وارس بھی ایک دو تک آ فساد اگر کساں ناڑ پائی دوستیسمانٹیا مسلمانٹیا کافر جوڑیا رب فرما کی ہونا مڑ اللہ فرما ت کن فتنا تون فل ارد و فساد ان فتنہ بھی گا اور فساد بھی بڑا وا گا اللہ تعالی نے کافران دی دوستی تعلق میں مسلمان ایک پاسے پوری روئے زمین کے اندر فتنے تے فساد دا سبب بیان فرمایا ہے پڑھ لو لکھا ہونا نہ چڈی تو مومنا تساں اے ویکو گے زمین فیتنا گا فساد کبی فساد بھی بڑا نہیں اللہ جی آساد بڑا وتنا گا فساد ہوئے گا تو معلوم ہوا اس قرآن دے اس بیان دے مطابق کہ کوئی شہر دنیا کائنات چ کتنے فساد کا سبب بنتی ہے نے کافران دی دوستی کیوں اس نال کافر ہو گے مضبوط مسلمان ہون گے کمزور جدو مسلمان کمزور تو کافر ہو جان پہ پھر فساد پڑ اس واسطے کہ کا مثال کی بھی جا خود پیدا نال وفا نہیں کسے انسے نال کرنا تو پیدا کیوں یہ تھی بھی نہیں ہندوچو یوکرین نو پوچھو جنہیں کافر نے سارا نو پوچھو پیدا کر فرما ہے سارے کافر نو پوچھو کون ہے پوچھو، جڑا سمندر کے بیڑے پار لگا چڑتا ہے جنادگی جی امن دے کون جہ سارے نظام کائنات فرشا نو کائم رکھنے والا ہے اللہ خود فرما سارا نوج اللہ ہے کام کرتا ہے بیاض صرف اللہ ہی ہے اس کافر متفق سن اختلاف آبادت سی عبادت, دے او عبادت پوجا پاڑ کردے سن اے سنتے سن کارخانہ چلا ایک سو کارخانہ نہیں چلا سکتے جہ آپ نہیں چلا سکتے انہیں دنیا نعنات ہے اس واسطے توجہ فرما کریمہ نے سانو موٹے جے لفظوں میں سمجھا چھول دباس شریف مولا نے جنہیں اندر ساڈے واسطے ہدایت تاما کاملا کے واسطے پوری ہدایت کتاب ہے مجید اللہ نے اتاری گل کرتا سان پیا ٹوئے تھان پتا ٹوئے کوئی بندہ چیڑے تو پاوے نہ چیڑے وہ کنجر کھڑے ہاتھ لگ جائے نا کہ وہ ڈانگ مار چڈ دے تو سمجھتے جی میرے دھرتی نے کہ ٹھوے زمین چڑے ہو گئے نہ دو لتان والے تھوئے دھرتی کے اتنے شہر لڑے پھر گئے جنہ مزہ آجے ستا کے, مار کے, لوٹ کے, لوٹ کے او دی فساد کر کے نو سواد آتا ہے سو بندے لگے پھر اسی طرح سپ سپ ہو گئے نا بندہ والا تو بندے کے سامنے آ جائے خیر رہ نہیں جی دنڈ کر لو تو مداری چکی طاقت ساری سی دنڈ تو دند ہے نکڑ ہے ویلی کافر جڑے ہوں نا یہ سپ کا کام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 رب سونا ندی پاکر اب حضور کی سرکار, سرکار امریک انسان مولا اے تعینات پھر اپنے ولی پیدا کر رہا رہے وہ اگ لا جاندے نہیں فقیر اللہ دے بجا جاندے. اللہ دے بندے ڈنگ مارن والے آتے نے رب دے بندے ان جناب والا ختم کرن والے رکھ اللہ وادلہ شریف مولا نے سان دس کافر آزاد نہ ہوئے کا فر حکومت نہ ہوئے, طاقت نہ, ہوئے, شان و شوقت نہ ہوئے, تاکہ اے جناب آزاد نہ ہو جائے جے آزاد ہو جائے مارنا اگ بالی رکھنی فطرت پہ اس واسطے اللہ واہد لا شریف مولا قرآن فرما ہے اللہ فرما کافران لڑو کافر القتال کرو قاتل لمشے کی نا ہسپال فتنا فتنا ختم ہو جاوے فتنا ختم ہو جاوے والے کو نہو ہر جا دین سارا اللہ گئی لو بندیا توجہ فرمائے اور آیا کریمہ تیرے سامنے پڑیے کریم شریفایا جناب اے میرے سامنے تمسیل ساوی شریف پی فرمایا ہے سوکت لہلی سر پافران کی طاقت سان سوکت آزادی حکومت تے اللہ دا دین کم ہو جائے دی طاقت لک جاوے ہر پاس قانون بھی بے کانون بے جاوے جائے انجا دا کرنا پڑنا ہے دھرتی کے رہن واسطے وہ قانون نبی پاک ہوئے دا کی مطلب اندر دند کد کے رکھا جائے وہ حکومت نہ ہوئے حکم ہو سال اور چھپس سوے واگ لوگوں ڈنگ ماردے ہمیشہ سردا جلا رہے گا اس واسطے وہ دند کد کے رکھے گے حکم ادا نچلن دیا گے دھرتی کے اوپر حکم اللہ تے اللہ دے حبیب دا چلایا گے سرے تو مک جا یا سلامت داخل ہو جا اب یا بدلا دلانا دین مال دینا پہ پھر وہ مسلمان کی حکومت دی تحت قانون نبی پاک دا چلے اللہ دیا بندیا گور فرما توجہ فرماؤ اگر کلف ادو اگر یہ گل آخا اس وقت دنیا تے امن تے سکون ہے قرار ہے ہر بندہ جتنے بھی بیٹھا ہے وہ بھی محفوظ ہوگا عزت بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا پہ اپنا ہی پٹھا بھائی بیٹھا وہ اپنے گراٹے نشے من بجلیاں ایک قوم اپنے ہوں پی ہو تو یورپ کی گلامی کردا مند ہوا تجھ کو یورپ سے نہیں میں اگر یہ آئے مشرق تو مغرب تھی کر شمال تو جنوب تھی کر جی بھی لگے جاؤ امن ہی امن ہے سکون ہی سکون ہے کسی بندے کو کوئی دکھ نہیں نہ ماس کا ना इजत का दुख ना माल का दुख ना जान का दुख पूरी कैना तमन ते सपून ना दी के सुकून रही पई ये झूठ है कि सचानसा मैं इस वाला तो गवाही क्या लिना वाताकि नाखो बॉल भी तैन ही लगे रहेंगे इन्हों पता इमान दसिया जो कोई घर में बैठा सफर के बार یہ ہوئی امن لین واسطے یہ پام ندی پاک نافذ کرنے کی خاطر کی قربانیاں دنیا پہ آر سامنے بیان کر چڑی گل سمجھ آئی تھی کہ ایسے ہر بندہ غیر محفوظ ہے کیوں یہ ہے مملکت ہند میں تروف اور تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اسلام قید سے مسلح آزاد ہیں دوسرے لفظوں میں اقبال یو فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد इसलाम इसलाम जी इस्लाम आजाद समझी खड़े इस्लाम कह देते मुसला आजाद एक जनाब जी रस्ते निकले फिरते कोई रस्से जनाब इसलिए संघरी नहीं संघरी निकली फिर दिये खोते वागू जिंदे मर्जी कुदते फिरने परवाह को भी सानू जनाब जी हां जी तो मैं तैन दसना क्या जो सूरत हाल इस वे हैलो सूरत हाल सी तो हूं तेरे सामने दसना پھر پلانٹ کا امن جا کملی والے حبیب سرکار نے خود بیان کی ہے ویخ بخاری شریف دی حدیث جدو صحابہ کرام کے اتنے ازیت آئی تیرہ سال مکے کے اندر کٹیچر والی جماعت تھان کھان پہ سزا دیتی ہے ستایا کسی جگہ سے حضرت دلال جا رہا ہے کبھی وہ دے چ رسے پا کے بچوں کے ہاتھ دکے دے بازار دے گلیاں اندر پھراؤں رہال مٹے مارے ر ہاں جی حضرت دلال کسی جگہ تے دائے, کسے جگہ ہزور حضرت حضور دے دوجہ صاحب صحابہ کرام دے نال ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں مگر وہ تیرہ سال تک اپنی جان د اپنے, اپنے تن کے اتنے سارے دکھ برداشت کرتے رہے واسطے اس وقت جو فرما میرے کملی والے سرکار بیٹھے نے حضور سرکار اپنی بکڑ مبارک مار کے کابے شریف کے نال ٹو کے بیٹھے نے بخاری فرما ہے حضرت خباب بن دن حضور دے صحابی آئے ارد کی یا رسول اللہ سونے گا فرماو اللہ دا پاک محبوب دعا کیوں نہیں کرنا ہے دے دے کملی والے سارے تو مختلف ستم ڈھائے جاتے نے پہ تو رب کے پاک محبوب رسول دے سچے تعواں ضرور قبول رسول اللہ دعا فرما سڈے تو ٹل جانتے سانو امن مل جاوے میرے کملی والے حبیب نے جب دل جو فرماؤ حضور کا جواب سن لگا حضور نے فرمایا خبا تو تو پہل جڑے لوگ گزرے نے پہلے جڑے مسلمان گزرے دنگیاتار لگتے سن اگلے انہوں دیا ہڈیاں جناب پٹھے بچ جانے سن باقی ہر شہ جناب لوہے دیا دے کنگیاں صاف دے کر لے سن مگر فرمایا ان لوگ ایک زرا برابر بھی اپنے دین ہٹا سکے فرمایا تے بھی یہ دکھ مصیبت ضرور آن گیا اللہ کا نظام جب بھی دھرتی پہ آج ضرور آتا والوں نے فرمایا اللہ ضرور پورا کر کے دنیا کے غالب کرے گا گے کر دے دے. چیتی نہ کرے آجے. تو ساں صبر کرو رب سونا میرے غالب کرے گا ہزارہ ماؤ تک یہ سینکڑے میلوں کا سفر بنتا کمڑی والے نے فرمایا میرا ان کی ادھر سفر جدو کرے گا جا بندہ بھی سفر کرے گا اپنے سفر کو ڈری گل تو سمجھو نہیں کی تلو سمجھانا جانا نے فرمایا ہوں تھی اتنے کٹیبے دے پہ سارا برداشت کرنا پڑنا صبر کو کم لنا پی رب سونے دی مدد تی کر اللہ نے تسی کی مدد تھی کرنے ہلا ای دولت مل جاتی ہے دین جی دی رحمت خدا جیواں جہانوں خدا کی قسم انسان امن تو سکون فرما دیں ہاں کی سمجھتے جی تو دینس سمجھی کڑو دین دہی کو داری تریف رکھی تو دی پورا کر لیا نا نا نا نماز پوری کرم چ نماز پورا دے دن پورا جی پورا ہر پاس میرے ندی پاکام اس دین پورے کرم کی خاطر توجہ فرماؤ تیرہ سال کا ہر سال صاحب کرام مکے مختلف سزاوا لینا پی تھانے دشمنی پی گئی کسی وطن چڈنے پے حضرت ابو بکر سدی کو اللہ لا لو آپ مکہ چھ کے جناب ہرشے والے پاس جا رہے ہیں رستے کے اندر ابن دکانا مل हबशी सी हबशिया जा रहा हजरत अब ने दुकाना कह लगा यार तू ते बड़ा चंगा बंदा है लोगों के दुख दूर करना है भुखिया मार्या कम आने वाला है गरीबा के कम आने वाला है।, है जी तेरा जनाब असा हमेशा बार रह सोरा ही सुन रहे हर चंगा कम तेरे को मगर तेरे वर्गा बंद अपना वतन छू गा नहीं आ जा मैं तेन जानाह ला तेरे वास्ते वो मेरी पनाह कभी भी नहीं चालन क्योंकि मेरी यारी उन्होंने बड़ी दूर दी है बड़ी पुरानी यारी दोस्ती इस वजह नैनू अमानित रखे हजरत अबू बकर सदीक वापस आ जाए वापस जब आएतने نے جناب جا کے ابو جالورا اور ساروں بلا کے بے پوچھا ہو من دینا چاہنا اپنا دینا چاہنا کیا تم سائن قبول کرو گے نہیں انہیں آخر یار تیری گل اچھی نہیں ڈال سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو اپنے گھر ہی مگر شرط تے ہو گئی شرط تے ہوئی اے ابو بکرا اپنے گھر تو عبادت کرے گا باہر رب دا نام نہیں گا اللہ دا نام باہر نہیں لینا اپنے گھر لے آئی اسی قرآن نہیں پڑھ سکنا قرآن ہلی ہولی, ہولی پڑھنا آپ سے جے یار شور کر, آجے کی کر آجے؟ بولو تو سی ہے قرآن ایس قرآن کبھی نہ سنیا جی قرآن یار کبال قرآن کو گولیے مار دے کی کردہ قرآن نہ سنیا جائے سو مچایا جی روا پایا جی کبھی تو لالمان لال جی کو قرآن کی نا جدو قرآن کرنا سی نا تو ہے تو عربی زبان والے سن تو سمجھتے ہیں سن پھر قرآن جگہ حق جب سنیا جاوے بسترا دو سکتا کوشش کرتے سلوا لگاؤ شور پاؤ لال اچھے تسان تھی گال بونا ہے قرآن سنیا گئے نہیں قرآن سنیا گیا اتوں پتا لگا ہمیشہ کوشش کر کرتے ہیں حق بھی آواز بولو تو صحیح ہے بڑا اسی آواز نہ آن آؤ یاد رکھا مسلے کی گل قرآن سن کے دل سوڑا پہ جائے دل تنگ ہو جائے پریشان ہو جائے کہ یار کی اتنا ہی لگے ایک کافر نشانی کافر جاگ گا نا قرآن سن سوڑا پی جائے گا فرماؤں کا ایمان ود جا یف قرآن سنتے فرما خوش ہو جائے رب ہوگی ناسک جامن ہو جا رب نالا جنو بی جب وہ گل آئے گی پھر دل خوش ہوا کہ سگو مرد جائے گا اپنے گھر طے ہو گیا تچی نہیں ہو پڑھنا کیوں کہ سڈیا بڑھیا تو سارے بچے سن سن دے دین آ جان دے اس واسطے چپ رہنا ہی ہلی ہولی قرآن پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شرط سی, سی حضرت ابو بکر صدیق نے گھر در مسل پا لی چلو جو باہر نہیں رب کے گھر عبادت نہیں کرنا حدرت سی چر مولا بھی یاد کرتے سن قرآن کی تلاوت ہولی ہولی کرنی مگر ایک دن جناب والا ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق قربان جاوا عاشق جو سن رب دے ہوکر پھر ہولی پڑھنا پیا چسمن خانچی عوامل تلاوت پورا بھی شروع فرما دیتی بیمار قرآن سڑک تکلیف ہوتی ہے یہ بیمار قدر پھر جا چلا ہے یہ چلے رج کا قرآن پیش ہے بیمار سے پڑھو تو شفا نہیں کرتے توجہ فرماؤ عجیب گل ہے قرآن اولی پڑھو تکلیف ہوں دیئے من القرآن باہو شفا اما تلونی ایس آیات اتارنے قرآن ایسا اتارنے پہ جس قرآن اللہ تعالی نوچی قرآن کی تلاوت فرماو دیتی نال دے نہلی جد جناب کافر مشرق انہوں دے بچے آن کے نال کھلو رہنے لاکھ جب دلال گھر آیٹ ہو جا لینا نہیں چاہیے نا ودانے کا گاٹ ہے وہ کافر سر کافر کی سر سننے لگ قرآن سننے کنڈا دگ جانے بیبیاں کھلو رہایا حضرت سدھو کے ادھر میں قرآن پڑنا ہے قرآن پڑنا لیا قرآن لذت بی والا بچیاں نے لینی، لگائے تے سادے دے، سادے دے جناب بیچے جہے نے یہ اسلام آے, جناب بچے رہنے، اے بھی بھی سلام آلے پاسے تلن لگ پائے كم خراب پیا ہوں اسورن نصیب نے دكانا كل جن پنا ٹائن لگے ہوئے اپنے بےلیوں جا کے روک لے ویخ لوگ اچھی اچھی جڑی شرط طے کی جی شرط انہیں ساڈے مکائی سی وہ شرط میں ختم کر دیتی ہے وہ جناب اس کے پورا نہیں اتریا اے اترایا پاسے لگن لگ جا جی سپ ٹولی آدمی نہیں وہ آدمی نے فساد کیا پہننا کیا لگے کہنا تر روک لے اپنی پناہ واپس لے لو حضرت میں اپنی پناہ لے کے پٹر جانا صدیق اکبر فرما لیا اچھی پڑیا منگ تو سوا کسے بھی پنا چاہیے نہیں کاروبار فرما لیک بھی دل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 میںرڈا راج ہنم والے پاس جانا ہے شرح راج جنت والے پاس جانا ہو جا جنت, آلے آلے جنت, آلے آلے جنت والا راج ہے رب دبیب والا رائے رب نے ایک بنایا جو فرمانا رکا کرنا دیکھ نظام اسلام کا قائم کرتی دمن قائم کراطر سکون دن دی خاطر عزت ماہ جان ماہ مال ماحول کوئی ڈنگ نہیں مار سکدا ماڑا بھی شور آ شر تکڑا زیر ہوں اے برکت میرے سن جو فرمان لا دیا بندے اگلے تو فاروق آدم پہ سدیق دی گل کی فاروقی فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اپنے گھر آئے پوچھا دسو مکے اندر اچھی آواز والا کہڑا آتے کیوں جی تو مناڈی کرو بھائی اسلام آ گیا سامنے حضر ہودیا نا آکے در بڑی ویڈی آواز رکھتا ہے وہی منادی کردہ ہے شہر دگر امر دن خطا ہو بلایا بلا کے پرم لگے میں مسلمان ہوں سی علی سردی وغ نہ اللہ دے بندیاں غور فرماؤ حضرت عمر باق نے مار کھا دی کر دی ہر ہر صحابی بھی واری قربانیاں تیرا سال کٹی رہے خاطر آخر نبی باغ دا نظام حضور نے فرمایا سی نا حضرت خباب بن ارت فرمایا شہر جو کالے نہ پو نہ پو ایک تو رب نے ہلاؤنا امتحان نے صبر کرنا پینا انہیں تو دسنا وکھا لوکانو کہ تھی پکے گو پکا ثابت کر دے گا پھر مضبوط کرے گا ترتی ایسا کہ جد روخ کرو گے تو اللہ سونا پٹائی دیتی جائے گی پھر اہ وقت آ گیا جدو مکا چالو سارے پدینے آ گئے اتنے آن اٹیچن والی جماعت رب کی مدد آ حکم ہوا چک ڈنڈا لو سارے ماڑے نے میں پہ ضرور سی مگر اتنے میں ہال چاہتا سا دنیا نسدیا میرے من والے پکے کھڑے ہوتے ہیں میں صرف اونی گل تا چاہتا سا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 ڈگ مارن والے آتے ایسے ہونا دے بچے چک لے سن حدرت بلال رنگے مارے بندے میں کی کرنا ہونا دے کسے نے جناب لے دے کپ پوا کے نہ زیا لے بھی دھرتی کے اتنے سوال لٹا ہے تو ساری دیہڑی لوہے دے لوہے دے لباس دے اندر کپڑیاں لوہے کے کپڑے میں پیا رہنا منہ بھی پیا ہے جس منتو اگ پئی برس دیے مکے کی کپڑی کے اتنے کبھی یہ نہیں پیا ہے حضرت مقداد مکھداد انگاریاں اگاریا لٹا دیتا ہے جس مبارک بھی چربی نکلی ہے تو انگارے ٹنڈے ہوئے ہیں تا جان چھٹی سچا اچھا میاں صاحب فرماؤں نے آشک بنا یار سکھالا نہیں شکری بڑھالا نہیں پیو پتنگ دشیا جلن بچیا تش जरा ना संग दे। तो एक गल करना अगे चलना कूट जानते जी पूड कह लगे परवानिया यार तुरसा लाया जे वो कदी सानू भी जब करा दो کوئی ایسا بھی وہاں پیار پا لی پروانے کہ اگ بڑی پروانا چڑ گیا جڑا بےلی پونڈ وہ اگاں ہوگا تو ماڑا جہا سیک آپ پیچھا پھر اگا ہوتی ادھر چکر ماری گیا وہ تو ہوں بےلی بچارا ہے سی میرے ڈنگ مارن جوگا پتا سان یہ جہی چاہیے نہ ہنگ لگے نہ کھٹکڑی جنت سی دس ہزار روپیہ دہاڑ حرام دہال اراج کر کے نہ مل کے لیا روپیے دس مسیطے پائیے جنت پکے جائیے جنت اہم مگر نہ جنت بڑی اور اے درگے جناب دو روپیے دے کے درگے جنت اپنی پاس رکھ لینی اے جنت تیرے میرے خیال کی جنت رب کی جنت لین واسطے آنا پہن نبی پاک آئے رجو فروا متیا کرنا نبی پاک سرکار میں یار ہوں جدو اگلا مرلا آیا پہلا مرلا سی کٹیچن کا سپاں صحیح نیو آ کے جنا چی مرد یا قبل دین سے نہیں آتے یہاں تو اسلام نافل نہیں آتا یہ مار کے دھرتی دلیل رکھنا ہے بالی رکھنی اٹھو فکی اب تیرا دور بھی آ فکری روندر اقبال لاہور ہی ہے اب تیرا دور کو ہے اے فقیر رو اب تیرا فر گئی کھا گئی روح فرنگی کو یورپ نیر سے پیسے بھی کھا گئی ہے کیونکہ یورپ دا بندہ جا یورپ نہ یورانہ ہو دین گوانڈ نہ رشتے دار نہ سجن نہ دشمن ہر ٹکی وڈ ٹوک وک وے چکی آفتا بندہ آندے ترقی آفتا بندہ یہ کبال آتا او فکیل جڑا جا سکی روٹی تے گزارا کرتا ہے مگر اپنے نو ہر ویل راضی رکھتا ہے بندہ نو نمن دے جاندان دسو میاں شیر محمد جیسا امن والا ہے کہ نہیں ایماندار دسیا جو شیر محمد شرط پوری امان ایسا ہوئے، چور ڈا لے بدماس جانا چنے رنگی شاید اگے پیے خیال کوئی نہیں وہ میاں کھان والے ری متلی آئے میا صاحب سرکار نے نگاہے کرم فرمائی اپنی سنگت چار دن بچھایا میاں رحمت جانا چار کچھ کرنا ہاتھ نہیں سن لے خدا بندے جڑے دنیا تو ایک نفرت ہی دنیا امن سکون دینا जेड़ा बब्बू बनिया फिर वे में समुद्री घोड़ा हूं कभी चिड़िया घर गया जी जाया करो उ करो देखा करो ताकि सी बिरादरी जारी है वेखनी चाहिए ना। है ना क्योंकि असि भी डर दो लत डर ने तो लत्त अंदर पैने असि बारो फिरने सू अंदर होना चाहिए خدا دیگر باہر نہ ہو جنوب پتی کچھ نہیں نہ خدا دا نہ رسول کا نہ انسانیت دا نہ مرمت دا نہ آدمیت دا کوئی پتہ نہیں ہزار لوگ ڈنگر ہی ہوتے ہیں اور انسان تو آخیا جا رہا ہے جہاں سرکار دے مولا حسین وانگو غیرت مند نہیں شرم و ہزار کا پیتر بھی ہوسلہ بھی ہو ہمدردی بھی ہوگی اخلاق بھی ہوگی آداد بھی ہوتا جناب سمندری گھوڑے واگو جہی بلا سٹی جائے میری گل کا گسا تو نہیں لگتا پہ چلو جی کرو گے تو میرا بھی کرو گے جی سرو کرو تو کر بھی لیا تو میری لت پن لینی تھوڑی جی پتا لگے مکد ہے تو فساد کے کھڑا ہے اسلام دی پابندی تو کفر دی کی آزادی فساد ہے تو اس کوفر پابند ہو جائے تو اسلام آہ. آہ. پھر امن ہو جے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <صرف اتنے> مک <سارے سؤال> لیکن وہ مرل کن میرے کملی والے عبیب دے یار حضرت عبداللہ بن حضور دے صاحب بھی جنگ, لڑن دے نے جنگ لڑ رہے جنگ لڑدیا قید ہو گئے نال ہو گئے ذرا کلجے ہاتھ رکھ کے گلوں سننا میرے نبی باغ میں یار قید ہو گئے سائیاں دا فڑ کے ل گیا روم دادشاہ دا کہ اپنے دین تو ہٹ جا کی کرے گا کہ بادشاہی چ... کسا پا دیں گا تا ادھی بادشاہی ہووے گی ادھی میری ہو گی. لالو اپنا دین چڑھ دو حضرت عبداللہ اللہ حضور صاحب بھی فرما نے سونا چلے جن تری بادشاہ پاس ہے جڑا باقی دار بلاکہ آئے اور سارا ایک پاس کچھ چک کے اگر میرے پیروں میں تر دے پھر مینو آ ایک سیکنڈ کی خاطر ایک سیکنڈ ساری زندگی نہیں صرف ایک سیکنڈ سے اپنے دین تو ہٹ جا میں تیری بادشاہی نوکر مار دیاں گا محمد عربی فاٹ تو ایک سیکنڈ نہیں ہٹا گا میں مینو ساری بادشاہ یہ دین نو غالب کیا مسلا جایا ویچ چڑا ہے وہ تو دھرتی پوری کر دیا دے فرمایا ایک سیکنڈ اپنے دین تو نہیں اٹھ سکتا آفتا سید ملکان کہتے ہیں شاہ سدہ ملکان صاحب جی کہتے ہیں تاجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں کہ جا شیطان ہے انہوں نے تین پتہ مڑ دھرتی آگی لونی ہے نا خیال ہے اور رہنے دے اپنے پتر کہہ آیا اللہ لاہتا میں کنگری میں سجدہ نہیں تے تو میرے گل لاہ پایا میں اولاد نی کے رکھ دیا گا قرآن لاہتا اے دی اولاد پی دیا گا چکیے جی پی دِیسی دس طرح پی کے رکھ دیا گا پی لگ پیا اس ٹونسان آدم کے خدا کی قدم کر کے سیاح جاس دشمن کا خیال رکھے گا یار ایڈے بغیر بن گیا دشمن للکا کے پیاس گیا آدم کے پتر نی کے رکھ دیا گا پلا ڈیبی بغیر چڑیے مرضی آئی اچھا جی مسلمان برا کوئی اور بول پوے اندر لڑ پہ لما پائی کلا شتان سا سارا لگتا بولو تو سی وہ بڑک مار کے بہت یا میں پی کے رکھ دیا گا کہ ابھی ایڈے ہی پگا رہے دے پہ آؤں کسے چھٹی کھویا کری جاؤ مر یاد رکھ لا دنیا آدم دشمنی آدم در یہ دشمن چاٹج بنا لینا تو تھانے تو نہیں کھڑا کدی جیلیں تو وہ جاجر چردو مگر چل بڑا کمال کے آیا تیرا حق بنتا تھی رکھ دیا ہک نہیں بنتا ہے وہ اپنے پچھے چلا کے ندی پاک سرکار تو خلاف کر کے پی چڈا ہے جہن نمت لے کے سسا دان چا کے ہوں شیتان کدو پسدا ہے جدو دے پیچھے چل اے اے اے کیونکہ کیونکہ موجہ شیتانت راضی ہو گیا ہوں میرا گاہ کتے چلنا ہے گل سچی کی تو تھی تو جو فرما شیتان نیو والا دا صحابی کا فر باد شام جن نہیں چڑنا ہی تیار ہو جا جان پیری فیلو چکیا چولی ٹنگ دن صحابی دات بنے جن دنیا امن دینا ہے نا تو فساد مکا نے ہاتھوں بجے پیر لمکے نے پیر بھی دون جے بادشاں رکھ کے تیر مارو انلیا تو ادھر پیلیاں ادھر ہاتھ دن کھڑے نبی پاک دے یار تیر پہ پا وجدے ہیں کدی لتان دے کدی باہوں کے اتر چھلنی چلنی پیا ہوں زخم جسم حضور دا. حضور دے یار دا تے دار کا سڑکے دا خیران आंद दीन अपना छे परमा ने चलिया जारी लदत स आ गई छी ली जो मर्जी आंधे ही कर लिया बादशाह आंधे उतार लिया इन्हू हरूर दार न उतारिया गया बादशाह कह लगा इस तरह करो ज नहीं फिर दे। کڑا گرم کرو تیل دن سٹ جی دے انہیں آخر کچھ بھی لاجو مردی آپ توجہ سننا کڑا تیل گرم ہو گئے حضور دارہ ایک سٹ دزرت حضرت اللہ بن حزافہ دیاری آئی نا تو جان لگے روپ انہیں دیکھا بھی رو پہ جڑا یہ لگتا گھبرا گیا چڈو ہوں سارا کچھ یہ آؤ ہے ساڈے والے پاس یہ ترقی آفتا بنو ترقی آفتا ترقی ترق گئی آئی یہ بنو ہے کدھر کام بنتا جب ہزر دیر صاحب واپس لیا بو پوچھا رویا کیوں آ جا سا بھی جان بچ جائے گی ہلور دو سا بھی فرما میں سواستے نہیں رویا میں گھبرا گیا نہ گھبراؤ والی گل نہیں جدو میں کڑاوا وا رہ ساؤ میرے دل در خاہش اٹھیے کہ جن میرے سر دال نے ان ج اندیا ہر جان بارو باری کھا دی الطان فرما نے عشق عشق دی آدھی تہ دال بالن سیادی ہڈ اتہشک بے سکوں گت کے جانی گلی جا نہیں گری واگ کباب تلیبے رنی ہر ویلے خون جیگر دان پے آ ہوئے ہزار آ شک باہو ہوئے ہزار باہ پر اسک نسیب کہیں دے انسان فرما قوم کا ٹکرا تم وے چاہیے کل دا مردہ اج مر جائے چاہا ہے انسان تو جا انسان دا غم خار بن جائے نور د بھی ف ہے فرماؤں, فرماؤں یار میں رویا, واسطے رویا, واسطے رویا لے آسو تیرے دروگے نے اس ویل میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے تمنا پیدا ہوئی ہے کاش کہ رب سونا مینو جنے جسم دے دینی ہوں جانا دہا ہر جان وارو واری بالا بھی خاطر مینو سواد آتا را سواس میں رویا وا بادشاہ ہل گیا دل مسلمان بھی سن کے آہ! آہ! آہ! اے؟ آہ! اے بندہ میری گل نی سمجھ یہ کوئی پاکستانی سن ہاں پاکستان بھی یہو جب مرد ہوئے ہے جی ہاں لج پاکستان کی لج بھی رکھنے والے کئی پے نے میرے ساڈے تیرے میرے ورگے چوری والے مجلو نہیں ٹھڈل میرے ٹھل کھاتا نہیں منجی کھائی آنی برفی کھائی آنی دیسی کھیو والیاں ٹکیاں کھایا اتے بن گیا جی نال سو سو روپیہ ایک بحث بہ کے اڈا لینا رب جانی محکمہ جہاں وہ تھوڑے سن وہل بھی اللہ سونا لاج رکھ لان شہید بڑھ گیا پیدا ہو جاری کر کے راضی الدین شہید ورگے جنا آیا دل مو बल्कि जिना नाम आया रब दी हुने सलाम आये। सलाम आये। नाम ना की तरफ हूं सलाम आया सोना नाम कह लिया मेरे हजूर आसिक दिवान जामला गया बंदे हथ बजो फरमाशाह कह लगाओ बस बी असी इन्हों नहीं फेर सकते माफी है बी यह बड़े दाढ़े लोग ने قربانیاں دربانیاں دیا پھر انج امن ہوا حضور دے دی برکت مکے مدینے وی بی ترتی سی مل کے شانتی کرو کی ضرورت نہیں سی دی اکھ چک کے ویک لوگ گل نہیں سمجھا اتنے خسم ہوگی نا بس کے چڑھتے اکا شردا سائی نال بھی ہو چڑتے صدقے جوا میرے محبوب دے نظام تو میں ایک کرن لگا یاد رکھ لو کے اسباب ہر وہ ادارہ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 یہ دنیا میں آگ لگانے والے ہیں اور جڑا فکیر ویخے کافران بھی بجائے محمد اربی کا گلام بڑھا ہے تو مسلمانوں نبک ہے حضور نظام اسلام دا تو سبق پڑا نبی پاک سرکار کے سچے دین دا ملاوٹ دلاوٹ نہیں ہو ملاوٹ سمجھ لینا دنیا کا خیر امن دینا سکون دینا چین دینا تحفظ دینا سب کچھ دینا اس واسطے دنیا اگر کچھ مل سکتا ہے میرے کملی والے میرے دولت کوئی مل سکتا ہے ہاں سب خاک چھان لو دھرتی دکھ کے کھا کے خیر مچھلی پتھر چٹ کے واپس بیٹھو ہر کسی جنیا گئی جی گیا زبان خلق نکارا خدا مخلوق بول دی ہوگی تو سمجھو رب کا نکارا پیا ہے اللہ بلو پیا کرنا چاہتا ہے جتھے بھی بیٹھو نا دنیا آدھی ہے وہ جی بس ہو دنیا کنارے تک کلوتی میرے خیال کو نہیں آئے پہ آپے گھر مستفا کریم سرکار کا یدہ والا ہاتھ ہی آتا ہے جا پھر بچا بچد بچا جا نو بےکار جان کے کو بجھا دیا میں مکھی گل مکا دیا کتاب مجید یہ مخالف فراؤن تزید گل نہیں سمجھ لگی بس اے امن کا ٹھیکے دار جمہدار میں گل کر لگا جس ڈاکٹر دے ہاتھوں بندے مرن مجرم وہی ہے کہ دجا ہوں دو ڈاکٹر دے بیٹھے ایک دتوں بندہ مرد دو سر پائی فڑو یہ کوئی چنگی گل ملزم کون ہو جاتوں ایسے پوری دھرتی دے اتنے رسول اللہ کا نظام کسی جگہ پہ ہے بولو قرآن کسی جگہ سے ہے قرآن کا نظام قرآن مجرم کے اے اے جی دھرتی نہیں ہات آئیے ڈوبی کھڑے ہوں حیران ہونے وہی ماحول گئی وہ ماحول گئی آ ماحول گئی جنوب دیکھ پڑک پڑک ڈڈو واگو جنا پڑک پڑک پہ صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے اکبر البادی کہہ سپ ٹھو رہے نے وہ آتے نے بندے اٹھ گئے سورتیں شکل بندے والی نے پر کرتوت بندے والے بے وقوف جنہوں دیکھو مولوی کے تو مولوی سے کمزور ہے ایک مسیتوں چوک کے جی مرضی کر لیں مول, دا دا آج چا مول دے آج چ بولے مولوی سود کے خلاف کمیٹی دے ایک دو بندے ہوں سوتھی مولوی جی تو اجا نا تو سی سا سا کام نہیں جون کا پتا ہی چلو تمہیں پھاڑ کے باہر ایمانا مجرم ہوتا رب نے حضرت موسا کے السلام کو پیدا کیا مقابلے لیا کہ گاٹا مروڑیا حضرت موسا نے پھر دا E موسا جاؤ تھا اللہ کمزور نے یہ لائی کھلیا پاس گل سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے جان کے جان کو بجا دیا بیکار جا نکیج کو بجھا دیا وہی چراغ چلے کے باقی سب دی جان گے ہمیشہ دیوا میرے بدنی پاک کا پلتا رہا دریل بھی فرما نے فرما نے بج گئی جس کے آ گے مشعلے بج گئی جس کے آ گئے بج گئی جس کے آ گلے لے کر آیا مار بھی سم دکھنی آئے ہمارے نالکہ لے کر ہم نبی لے کر شم نبی شمو لے کر آیا مایا نبی ہر دیوا ہو جانا ہے مینو قسم چکا لو نہ بولو میری زبان کتر لے میں شرتیاں کہنا میاں شیخ محمد شرک پوری کی بیٹھ کے ہر لو جانے جتنے مرضی فانوش بنا سکتے ہیں بناؤ ایک چراغ محمدی ہے جو لاکھ آن بھی طوفان آئے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے ان چلے تو پھر انس دیوانے پھر روشنی دینی ہے کلندر اقبال فرما ہوا ہے دو تم لے لو چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے دو تم دو تس لے کر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہر ہے تو تم تو تیز لا کرو چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق میں دیے ہیں انداز خسروانہ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 خالص اور دین وہی ہوتا ہے جو خالس ہاں اے دے گوشت نو خنزیر نو پکائیے ہرن پاک رہ گا ہرن ہرن نہیں رہنا انہیں بھی خنجیر ہی بن جانا با باطل نو حق نہ رلایا جاتا ہو سمجھ لے سارا گند فکنا فسا دینا مرا جانی کا پانی دا پانی نا وہ دین قبول کرنے دوا دیسے نہ لمی اج کل سائے ہٹیاں یہو جہاں نے جتوں سودا ملاوٹ والا ملتا ہے سارا کسے کو جزوی دین دن والے دین وہ ہوتا ہے جو کلی ہو الحمد سے لے کر بناس تک جہاں دین ملتا ہے وہ جگہ ہمیشہ سر چشمہ ہدایت ہے وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کی شمع روشن ہو. اللہ وہی جگہ ہے جہاں پر نور ہدایت تقسیم ہو رہا ہے آجی اے ہو جی یہ تلاش کرو اللہ کو سوال کو یا مولا ہمیں ہدایت کا فرما آمین دل سے خدا بے خود سے دل سے جو بات کدابی قسم رب سونے کی کیتی جا رب قبول ہاں اچھا ٹھو رات کوگتے ٹھوس کی منگنے یا گوڈی دے لا گیارا فیکٹری ہدایات دے ایمان دسو کری منگی جے اجکل کے پیر سے واسطے فرد پیر جی میرے کو آیا چی کسی سو... پیر آخیا جی دس لینے آ آ جی یار میں کام ہوگی ناج جوا پرسوں پجاری چابی دین کیا لگتا ہے میں سرکار یہو جا پیر اے پیر نہیں یہو جہ پیڑ تمہیں میں کیا سب کے چ گا ہاں جی میںلاق ملے گا چھاپے جہرے پیڑ آؤ گے نا میاں شور ربانی نہیں مانگ ان فقیری کا سبق دینا انہیں تو دنیا کو دور ہی کرنا یہ پنجاروں والے پیر میں چھوٹے شیتان ہوتے ہیں پیر تو وہی ہے جس میں محمد پاک کا فخر موجود ہے اقبال آتا ہے تو دیو بھی کوئی پیر ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کر دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغ سے روشن وہ بھی آتا ہے پیر ہے کوئی مرید بھوکھا مرن ہے پیر پجاڑو جی بیٹھا تو پوچھو کہ حضرت کیا ہے ہم درویش لوگ ہیں جو کھانا خراب ہے حالت درویش ہے مرید تھے رنگ پجارو پنڈے درمیش یار درمیشی ہے ساری دنیا چاٹے یہ جی جناب جن میں مول پجارو تو سارے درویش لوگوں سے یہ حال فکیر کوئی فکیری نہیں فکیری جس گھر آئے گی خدا دی قسم جتھے سچا دین ہونا دو چیزاں ضرور آنگیاں دکھ ہو ایک ہوگی رستہ پا ندی چھ کے کوئی نہ منگل پجدا جے لکھ محنتی یار کلر تل خدو خال نقش نین تو فقیر تو میں دس جانا تو پچھا پل کدو خال نقش نین اتا پتا میں لکھ لکھ دینا خاکا پیر دا تیرے سامنے بنا دینا وا لال بہ بہن والا ہوگا سادگی اوے گی جی ہزور کے یار میں کسی کپڑیاں کا خیال نہیں کرے گا دل کا ہمیشہ خیال کرو سات ادوچ لا خوف پیا جانا ہے میں جی لا خوف ہے چھ کلاشن کوف نے خوف میزائل نہ رکھنے پ بیچاری ٹکی دنیا خدا دی قدم جی مرضی نکو فل کے پا بچاؤ سارے بندہ جیسے سلطان یہ قوم دیکھی رو نہیں آتا خدا دی قدم کر گیا نہ رو رو کے سارے دتوں سک گیا اس قوم واسطے کریمہ کریما ایڈی پیدل ہو گئی ہے پر گل ساری ایمان کی ہاں چان مان والا ہوگی تو اللہ گرو ہدایت آہا. اللہ آہا. کیونکہ اللہ قرآن فرمایا ملو ملو اللہ ملوج اللہ کا میں مددگار ہوں اللہ کی کرنا فرماؤں گا میں انہوں پچھ ملے لے جانا وا معلوم ہوا مومنر آ سکتا ہے مگر رہ نہیں سکتا ولی دشان ہوگی فقر دن ب دن آئے گا دیار د آن پتا ہے کلی تو ادو بنتا جدو حرام تو بچے شبہ حرام تو بھی بچے اے ویلے تو حرام نچنا ہے جاام عمان دسو جام تو بچے آئے سو دنیا پھیر آ سکتی امام غزالی رحمت اللہ والے حدیث پاک نقل فرمائی ہے گزارے سے جی رب جب رزق بڑھ جائے سمجھنا حرام شامل ہو گیا جی پارو مار مارتے جناب جنے ساڑھے چار دے مار ساڑھے چار لگا کھڑا ہو سکا لبو دن خطا دجہ ہے پہلا اللہ دے دے فکیر جنے دے دے دنیا کے بوے انج کے فکیر جڑے سنگل دنیا لڑ کے جی ایک بن کے آئی اج کل آپسے جی لڑے کرے کیونکہ اب دنیا فکر ہو فکر جوڑ دا. فکر لڑکیا ہزور دینیم خسرت دعا کرو اللہ, وحدہ اللہ شریف مولا سانو حضور دیم کی سمجھ آؤ آمین اپنے رحمت خزانے جو خاص ہدایت پتا دے مردے ویلے رسول اللہ دے دین واسطے شہادت کا بس ہو گئی